شرکتوسا <تصال> کی تفصیلات بہ بشین بیربانی باب ملاقات تھی بابر کے دِن فرق سے شراکت قال الرحمن ربنا كما نجي يبا ما سيدنا حضرين ويواتا تركاه حتى تهم جاوندنا ذی کن ظہر کو دن ہمارا وے او وہ بذار تھا کر نجن و نجن تھی اج ہی باد ماہلا اس کو نے شریک یوں سڑے بن سینر بھیجے کہ فقط جان جہدی ہے مسئلہ تفصیلی ہاں ذکر کہیں بھی نہ کہ بس یہ دعوے شراکت دے نے چیکنا حج متائل کی جمهور مثلا باہر جہدی دے ہے اس سینرے کہا تم تعالین خرابات سے نے کہ میں تغیر اوتری لکھتا ہموار ذکر کیے کہ تبدیل بالخیر صحیح ہے تو برکتیں ملتے ہیں بالخیر اناطقن کہ کہ تم اعراض نہیں کہ شریف اسڑی قربانے واجب سلا جائے یہ جواب اثر اور ذاب نے فرمایا تم ان کا خیال دا شراکت نو من کے ذاب نے فرمایا صلی مگر کہیں زالو بھائی مجھے مثلا کہ یہ دیوی قربانی بعض داں اشتہار سینے دے تے کبھی نیتوں اوپر بس رد وانے او کنا ردہ لازم شبا دمانے لے بہل اشتہار سینے دے او جربان استو ارادے تے تخصو او ارادے وں دے چین مر تو بعدا شرک کو تے بعض داں میں سبدا شرک ہو نہیں اوجے ارادے آخیر تے ارادے تخصیص غفلت کو لے بعد داں اشتہار سینے ظاہر دا معلوم اب نبیر صلی اللہ علیہ وسلم پاکتا ہدایوں کو شرک کرے نبی ادا کروا ہے تم شرک دیجئے کم کہا ساں چاہاں کہاں دا شراقات دی فست اہدا رہا دا جواب بھی کر کہ دا شراکت دل سواب چی شراقات دی ایلی ادا دیدی کہ شراقات چی سواب دی دل ساکتا ہاں چیانا سطح و حاکتی سرے لیتوکی دی سواب دی برسید دا شراقات چی سواب دی اور کسرا کا فادہ یعنی کسی نہ مراد ہوا جانوں کہ نبی نے سامنے مدینے میں ولی پیدا کہا تھا کہ وزیر شراوسری عمر نے کہا الو ابا محمد نبی نے سلام دفعہ کا شریک کرے با حالاؤ کہ ويا حدثنا ابن عمار حدثنا حماد بن دلع عن عمرو بن عامر كني بن جراء قال ان جراء قال ان جراء عن ما نريت قال من اهل بهذا الدين يابن الولد وضوء مني ذاك قال المطابق تو يا ابن باز قال ناصر بن ذلك الطالب قال وصلى الله عليه بارك اين هذه اور امر فا حج جوالا ہے اب جلو جول کرنا دین دو جنا فجم کی شکتا ہے فجم کی شکتا ہے فجم بارکی ستا فصل حج لمرنا مقالا اور مقالا لیکن بعد نفتہ ہے المقالا ی خبر اور بیاند مقالی دی خار عطاق کالا جائد ہے جمعی لی مقالی رضا ہے فیروحا خضران دا بیاند مقالی فیروحا خضران دا خلپ للمستبعد فصل حج عمرنا فا حج لمر فا جی <سؤال> ا اشا جانب شارق پیغمبر پکو اللہ کو بڑا ذالک ذا خبر ورسی شات مگا پشتن مکار خبر ورسی صاحب حضرات تباد خبر ورسید نبی علیہ السلام تو مقام قاضی موذری تقریر کر ان کہ فقانا بنوری اللہ تعالی يقولون کذا و کذا سخر دا خبر کہ مستباح گنی دا والله لا انا ابر و قال الله یذبو ما سے کو جیराबाद وجیم ڈی کو قال دینا اور دین دین کیلا دینا من دینا ولولا ان يثبت كنيدا حوال <سؤال> كلو ولا لو لا من امر يذب في بن بصل <سؤال> كار ما سم جميع سبيغ مار دتو لاذت كمي تري من عمرت نكير نام راشب ن ا جواز العمرا و لذت مارو مرو جن سر هن بين من عمل حج من عقب مرض سوكر دوج من امر يذب في بن بصل كار ما سم جميع سبيغ ما شاء تشيك ذ صحابو دے تردید صحابو نقدر يعتقدوا تشهي تيوي جن سيلا فندحلاله من سيتا حلالك تشاردشيكو تلديت ديدوجي ذاذ بي تحرير زمانا تمام غزا اذا محللو قال وجهذا ولا انما انما الله يا دع حوله ابني سلام له بني يا ذا ما ذا يا ذا خصوصیت بلکہ تقسیم تھے مساوات اور یہ حضرت محمد اقا نے فرمایا کہ اس کے نزدیک اللہ کی عبادت کرنے والا جتنی ربیعہ بن قلی طارق کا معنی ہے سب اللہ تعالی با ایران۔ اس میں با ایران فقالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہا لحاضر بخائم عواب انقواب الوحض سما غربت من آساس مہو بیو حاکدہ فقالا فقالا جدی یا رسول اللہ انہا نرر او نقاف انہا لگیر عدو و غدن و لئیتما علامہ دن افنان او علیم اجد تلوہ و قوام مان من جانبی آل آلین دی کی تقریمان دری لغات اذا احلک خلاق کا نظر و خام باپا ہر حسن مجھے غا مینہ سیوئی ہرشی کی بھی اللہ ذا بیحاو جی رنو تا شرچ قدرے دا گرگوری خنظر کا و مذباہ کا مان حرام ارنو وہ را مذباہ تاکرہ جی مہباہ باکھا جی تیلہ لے اینا آگیتا خط ہو رہا مذباہ لہم ایرن را دی ایرن ایجل, ایجل. میں مہاراش مودی سماد کا